اس لیے خلاصہ اقلام یہ ہے کہ جلسہ اسراط یعنی کہ پہلی رکت کے دوسرے سجدے کے بعد اٹھ کر بیٹھنا بیٹھ کر پھر اٹھنا اور ایسے تیسری رکت کے دوسرے سجدے کے بعد پہلے بیٹھنا اچھی طرح پھر اٹھنا یہ آپ کی سنت ہے اسے جلسہ اسراط کہتے ہیں بخاری شریف میں روایت موجود ہے روایت کرنے والے صحابی کے نام ہے مالک ابنس ابو دعوی شریف میں روایت موجود ہے روایت بیان کرنے والے صحابی کے نام ہے ابو حمیر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 پرانے جو عربی تھے نبی وسلم کے زمانے کے ان کے نزدیک یہ ترپن ہے ٹھیک ہے تو براہ کو کہتے ہیں ترپن کی گراہ یہ دوسرا انداز ہو گیا یہ بھی مسلم شریف میں آیا ہے تیسرا انداز جو بدو شریف میں آیا ہے حدیث کو بیان کرنے والے،, والے بن حجر ہیں اس میں کیا ہے اس میں یہ ہے کہ دو انگلیاں والی بند کر لیں دو،, دو،, دو چھوٹی انگلیاں وہ آپ نے بند کر لیں درمیانی انگلی اور انگوٹھے سے ہلکا بنائیں ایسے دہرا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 آخر یہ کس حدیث میں آیا ہے؟ میرے بھائی نصائی شنیف کے حدیث ہے اور فرماتے ہیں صحابی کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ رفع اصبعہو آپ نے اپنے انگلی کو اٹھایا یحرکوہا اسے حرکت دیتے رہے یدعو بہا اس کے ساتھ آپ دعا کیا کرتے تھے اس انگلی کے ساتھ آپ کیا کیا کرتے تھے؟ کیا مطلب دعا تو زمان سے کی جاتی ہے؟ انگلی سے کیسے دعا کرتے تھے؟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 میرے بھائی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھوں میں میرے دونوں ہاتھ تھے اور اس وقت آپ نے مجھے تشاط سکھایا سکھانے کا انداز ایسے تھا جیسے آپ مجھے قرآن پاک کی کوئی سرت سکھا رہے ہوں اور آپ نے کیا سکھایا یہ تشاط سکھایا یہ تحیات سکھایا اتہیات اللہ و سلامات